दा पोतरा करो दे करें कुरा तू उ تاکا اے چھتے ہاں انگریز دے پی یا گال کار اپنا اندر کھول جو میرے اندر کیا ہے مسلمان مح پی را... تے پیٹی بھت دے دے دے. کڑے نتاق پیٹی کو کو کھڑے جو جکیم د مردن. کوئی. آکیم کا ای دا ای دو غزالی ای دو نرانی ای دو ہوندے ای ای ایک کام قوم لالی قوم نال جو مرتر جی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی سارا پیار سے جو کوئی کار سے سوٹا کوئی بد گرم کو سے اسلام مسلمان جماعت چ نکل کے بےمان سی کوئی بد گما بد گمانے جی کریں اگلے دل قبول کرے یار گال سچی دل نوازی گال ہی جگہ اگ پیس آ کہ کوئی بےمان سی گئی کہ برباد کا سیلاب جم دے یار باندھ جو اگر بندی دے تاند سے کام کرے جیڑ و ٹپا خٹین ادر کے روڑھا گئے تو والی نہ ترہ در سمجھنے کے اندر پیغریہ تکو خٹین ادر آگے نامورا ستتنا نیشہ نہیں ریت سے اپر اڑوڑوڑنج میں پانینا یہی ہے کہ اینا رب کا نامورا ہے ایک او غزالی زمان و نامورا امام غزالی رحمت اللہ تعالی دنیا, دنیا دی طلب فرمایا دنیا دی طلب پر آخرت دی, آخرت دی, آخرت دی طلب پر دنیا کی پچاس گزالی ایک گال قیمت بن خیرت نمازی بھی مسئلہ ساتھ دہلی ساتھی پیسے بے سارے اسے پتا نہیں کرنا ہاں خدا تالا کو نبیمانٹی گنجے پارٹی آپ فلانی پارٹی آپ خدا رسول بنے بند میں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 خراب مجھے منسلک مرتا آخر بالکل مرتا ٹھیک ہے جس طرح آئے سارے پھر گئے abhi yeah. ho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 علات نہیں سمجھا نہیں ہے ایک حروف میں تھا تھا مطلب سوال سے بس لے اے ماہ چھوڑے نیوز نے فرمایا کہ خون خامنا 70 गुना है آسان ترین ماں نالیاں آسان ترین گناہ، وال فرمایا جو لکھن والا مینجر لکھن والا سوا صحیح نے فرمایا سارے برابر گنا یعنی وہ ماں نل پتکاری ستر والا ایک بینک مینیجر کیا حدیث سے مطابق اللہ کیا نگاہ چنگا لکھے بابا اپنے ماجے آپ لوگ آ رہے <laughs> جا چکلا کھول بیٹھے یہ تو دے ہاتھ نہیں بیٹھا دے دا لوگ آتے ہی نہیں کرام لال بیٹھے کورسی ہزار روپے ای چکلا جہاں کرنے کرنے. آپ آپ ماں فرمائیں پی فرمائند جو ای لانتی ساری زندگی کی کیا نوکری کی اور کتے بیتی نا بھی ہاں ہی یا کیا, کیا نبی صلی اللہ گن گا کیا آخ نبی کرنا سچی رسائجہ غلام فرید اولیاء اللہ بزرگان دین کیا سردہ سردہ؟ اے آپ ڈھی ڈھلدہ پوتر جڑھا ہے آپ کی دکھندہ آئیے؟ سارے یہ لوگ ہیں دے چندے ایک کچھے جڑھا مدرسہ میں نے اگڑا کی میں بڑھا کریں؟ دیکھ لانت دیکھ خدا دی مدرسہ ہی دین دین پڑھایا حدیثان لوگ ہیں وہ پڑھائے دائی یہ وہ کتاب مدرسہ پر جنہیں مدرسہ جو کچھ پیسہ کبزے آئے ہی جی دی دی دی سکول یہ یہ دا انڈیا pues بات بے فون جو ہوں، کیا کہیں نہیں ہی دی شورت ہی کو جو کچھ پیسہ دولت ملے مدرسہ بنے بے وکار کا بلے بلے ہر اپنی اولاد سے آدھے تھا کونے. <تصفح> جت سب کچھ لبتا پہ ہوں والا ڈنگ مارنا یہ تو پتا بے یہ صاحب کی کافر منافق لوگوں نے انہیں دین درہ راہبر دے ذہنے کہ میں قطرت دین ال دین کو نہیں مین اچھا پہلے ہی کنھر کوئے پوچھ اے دس علم دین کا مقصد ملازمت یا معرفت خدا دلیہ مارفت خدا ہے خدا پڑھا دین کو اس واسطے لوگ دست نہیں کر بن تنا سوال دا فرض پورا کو او جو لفزا کوتر نہیں کردو دا لفظ بولے سنا فارسی اردو ترکیب کی ساری بولی چیزا سادہ مطلب اے بکھے بوکڑی بننا کہ بھائی دین کو دین اس واسطے کے بکھا بھوکری بنتی یہ غزال ہی ذہن ہے دلیہ کن بلا پوچھے وہ دلے دا پوترا تو مدرسان وارلوں کیوں کھو بھوکری بنا واسطے دیکھنا ہاں؟ یہ کیا چکر ہے او دی دا. دا بوکری دے اولاد والے دخا بازی کی گل سچی کہنا ایمان لگتا ہے کیا تارے سارے بال جہاں جو مرضی بڑے بلا ہی سور پوچھی سوچ یہ جتھا کیا جان دے ہے، رہے جاں روٹی رو لگی جان دے فر ہے، باقی روٹی نے پیچھو ایمان مان لیتی ہو اچھا دے پیچھو جان دے پیچھو دین دے دو واہ اجا سب سر ماں باندار بیٹھا ہو گیا کالی مان والا بندہ قسم خدا کی کر گا ہر گال کر دسا سیکنے گا دلا تاہی سب کا دالی آلمی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تعالی علم اللہ, اللہ تعالی واما قادم من علم کو غیر لم دیا سکول واستے نسی نہ پہ, دا سون اتھا علم پہ علم حاصل کرے اللہ تو سوا کئی بے مقصد تو کیا ہے جہنم تے تو اپ بٹھا دی میں نوکری حاصل سے پڑھیں تے نوکری دلیا رب ہے جے نوکری رب کا نہیں تے تو تے اولاد کو جانم سڑ دے جے علم جے آپ کہے کہ او علم بیا آئے تے پھر سوارا من اے علم ہی نہیں علم ہو جان واسطے نبی فرما گئے کہ بغیر الفاظ کے سد جاننا ہوتا سمجھ نہیں لکی مان مان والا لغیر اللہ اللہ اللہ من النار. شریف پاکے عبد عبدالحکیم شرف کا دری مر گئے اپنے کتب خان میںنجیم المدارس نوکری پڑتے ہیں پڑھے نہیں گئے تھے تنظیم المدارس ہوں مدرسے مرکزی دفتر ہے میں جو کہ تبلا پوچھو دی مریضی میں بڑا میں کو ازر دین کے پاس اسنا سکتے وہ دی تسی کہ مل ماہ سے نو تو پر مایا نبی اکرم صلی اللہ پوچھنا سونے یقصرہ جا نیے تے يقصر ال فتا یا زہر ال فتا نے فرمایا علم ہٹ جے جہان عام تھی ویس حالہ whats app گل سمجھائے علم اے دی ہڈی رددا پھیلدا پیجا کھٹدا Yes. <toto> فرمائے <تصفيق> والم ختم تھی جہالت پہ صحیح دا اور فرمان کہنے واسطے اچھا دین کا علم او مک گئے گھٹ گئے ختم تھی گئے یا او وہ ودتا نہیں او گھٹدہ پہ شکول اللہ معلوم تھے علم ہوئی نبی او ہو مراد کی زینے ای کو جہالت فرماغن تلانت فرماغن او ود دیویں دیئے علم ختم ود اللہ کازمیاں سے کوئی ایسے جس نہیں کہنا دیتا ہے بخاری پڑھیں سامنے ایسے لنگ بنا اللہ کیوں گے یہ ہم مطلب دیا کیا ہے جسل نفس کتا سوار اقبال سر اقبال سر آدھے لانٹے وہ آدھے را. راز بل... اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج بنو <تصفح> اپنے تو تو ملازم کربان اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا جم جے گنے اپنے راجک کو دارا جم تیرے غلام تر سن بابا ہو سن منگسر بس <تصفح> اکبال اچھا آدھے آدھے دل کی آزادی دل کی شہنشاہی ملازم دا دل سچی نتی ملازم دا دل آزاد ہو اقبال اقبال دل کی آزادی شہنشاہی اگر آپ دل آزاد رکھے نا کہہ دا محکوم تابے دار پابند نہ رکھے اپنے رب رسول نہ صرف پابند رکھے تو دل کی آزادی شہنشاہی یہ شہنشاہی ہے یہ کیا ہے شانجل. شکم سامان ہے موت ڈی ہے موت کا سامان ہے کیا مسئلہ فکر چاہے سمجھی جینے مر گیا جیجے عزت ایمان دین خدا ہر شا ختم کر بسے اپنی کھار کو جلے پیٹ دا فکر چکی ہوں غزالی زمان کا مکالا دیکھی جا اقبال اے پیا دے جو ڈڈ دی فکر چمان میں پڑھے آپ نے فرمایا پوتر اپنے فرمایا پوتر اللہ رسول کو نہ چڑیا اللہ رسول, چھوڑے اللہ رسول چھوڑے. ہر شاید آم ہوا جا ملتان ہی سہی ہے نا خیر پور دامیہ خواجہ خدا بخش خیر پور ملالی یہ خامر آپ کپڑے جنو جی ہن فٹے والا وٹوانی بنا دینا وٹوانی بنا دے وط وٹوانی رحا دی وت بنا لینا آپ اپنا حساب کتاب خد ل ہوا کہ میں زندگی آتے کیا خاتم کیا پت کیا, کیا, کیا می نے یہ میرا لکھا انساب میرے کفا نے رشتے کو میرا انصاف پیش کرنے کی وفات نیڑے آئی نا برادری آخ شاد خواجہ ابدان اربین فرمایا یار جی بن سن سے اولاد آسا یہ بڑکنے برہمان دے دو دے کو حالت مشکی مانج دے ہوں نقل ہے گی میرے دی میں شاہر پہ شاہر ہونا دی ہے ایک پوتر خواجہ ابد الرحمان یار سوا اپنے یار سو بگا منہ آخر سوکھ ہے انہیں جائیداد اس وقت جنگ ضلع یعنی دس مربے جی نسا ولا او وہ فرماو لگے انسیحت نے میری ہی جائیداد حلال ہو سی میری اولاد جہا یہ میرا مسجد مسجد پتوں نے یہ چھوٹی جی مسجد نہیں <Santhe> سو سوا سو سال چھوٹی جی نکی, نکی اٹا تے با وضو نمازی پانچ وقت مستری ہن جن اٹ لینا سی دین دی پاک بیٹھا ہون مجموع وسیعترما گسجد سکتا बंदा मरते मार् क्या करें। सही मैं अभी कुछ। बुख ना पर करो हाउने को भूखा मारी मेरे आखिर तेरे में छोड़ा वाज भुखे मरते بیھا بندا پھر میں کیا کروں ہوں اجے رات وال مال تے کوئی کام کیا کی تھی سونا تیرے نال نہیں آیا اولاد تو تیرے خاطر اچا اولاد وے وان تے ہونڈے چھے تے دات ہا خوشی میں رد لا بہار یہ ہے میاں ان کو خوشی یہ ادھی تھا و تون کہ, مرتاد تون کہ کوفر دی یہودیت حرام دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑی سلسلام تو تو نوکری <تصفح> واسم جہاں قرآن ادیر دے تو حکم دے پورا نہ ہو سارے کافر شرا تاہر تھی ولی بلی کی ہو حضرت صاحب بیٹھا پیل کو بٹھا دی چور ش توں من دے یار مکمل تیرا بہسا کوئی کہ تو را شرطي آ بنجو میرے حضرت صاحب دا دعوی سیدی ہووے تے ہووے غیرت اعلیٰ دلا نہ ہووے میں نہیں مندا تسا بنجو سیدی مرید کڈ لکھاوے غیرت اعلیٰ جی میرے تے پائے ماں نادین دی راد نہ دنیا وچ کچھ ہے کچھ ہے اس ستار دے تے ترن بکا جیڑے پیر کا گا کنے وا پوری تے ہو رنگ آونے جی پیر جونی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 دل نبی علی کیا لال مان نال مرن لگ پان پریشانی نال یعنی جان دا لو اللہ تالا پر مار نہیں جنم دے لگتے اپنے آپ کو ختم کرنے ہو کے کیوں نہیں مومن ہوئے درد امت رسول دی, دی وہ دی دی اپنے گھر دا حال شہی سرکار آپ کس درجے دے سبحان اللہ دین تے ولا امت والا درد پہ جو کافر بازی لا درش خطر جا نہیں کہ مدر مدرسے خاجا گلام فریدا جا جہاں اچھا پل ہے مدرسے گستاخ بننے یہی کوئی آگے ہونا مدر سے باہر مدرسے تو سر کیا پوچھتے جی ہاں نکل دے آشے وا ہو رہا یہ داسو کو ہی کو سوال ہیں جو قرآن سے نکلی ہے قرآن اچھا کچھ ساری سائنس قرآن قرآن پیر مجم <سؤال> سڑی جب وہ <t palmitting> لڑائی دیں دیں مہینہ اور شہید ہیں وہ شہید ہیں میں محمد پانا میں دلے سوچے بکھائے شہید ہے تو وہ اسلام دلائیں یہ تو کوئی دلائیں دلائیں کوئی نہیں گوہ شارے جیسے والمائنسا ملازمی ہے کہ وہ کوئی بندہ سمجھا ملازمی ہے کہ اگر آپ نے اپنی بھرگی دیو ہی میں نچا ہو چا اچھا میں چاہیت ہی ہونا چاہ میں ہمیں یہ حرام موٹا گمرنے میں اتانی کرو اس نے جانتی جیسے قوم تھی جو کافر منافر تھی چھوڑے یار نبی صلی اللہ, صل اللہ, اللہ علیہ وسلم بخاری شریف قول مسلم شریف قول کے لیے کتاب صحیح فرمایہ سویر پندر مہین مومن ہو تھی شام کافر تھی شام مومن ہو تھی سویر کافر تھی سامانے تھوڑے جی سامانے دنیا سے پچھلو گا اپنا بینے ہوتی یہی میں سائنس کی یہ دنیا سے سامانے نہ ہے کوئی دی پندالی مرے مرے مرے دانا کا اتوں بو کمرے داناں نال بند کو منہ پہ پنگے خبریں لگی کا کا واخی گال ٹھیک جی اس کو جی کو سب کا جی لا کوئی حلال دی فکر رکھن والا او سے تنگ تھی سی غضالی ازما تنگی نہ چاہند اے ازن او پڑھائی جو ہو جائے تنگی ہووے نا ہلالی لبھی ماں بس کرتے عجیب عجیب گال سنو جاگ جان رہے مدنا کاظمی آپ نے پڑھ گیا ہے مدنا کاظمی آپ نے بھیا صحیح خلید الرحمہ خلید احمد شاہ سے تب پور ساتھ کریں ساری ساتھ کریں کیوں کیوں دا کوئی نام کریں نہ پوچھ بھی تیو تیرا دکھئے تاہی کئی بھول سکار پوی تیو آج تک پہ بندہ ہاتھ ہاتھ نہ روٹی روٹی ہوں خود کیوں دینداری دیکھنے ایک تخیر تانگ سیدے آگا کہ پاپا ہی مرائد کرنے مستہ ہو ہی مرائد کرنے مستہ ہو کوپر طرح مروں ایمان تکنے مجھو سمائی نہیں رہے اگر میں جلسون کرنے ہمانسی ہوں کہیں گے زنیر ہمانسی ہوں نے دانجنے والے زندگر کار پوپیورت کار کیوں کار پوپیورت کار پیدنے کار پوپیورت کار پیدنے فاتے کسبیا کی کیا چکر ہے نا مراد آ کو سکھ ہی کوئی ہندو بلا ہی نہ مرادا کو فاتح نہیں بھی کرایا کہنا کا ماندالا جیسا گنا بندے بیٹھے ہیں یار تھا مطلعہ میں نے رہے جو نے پہنچ نہیں ہے آخر جہا تھا باندھے باندھے فاتحہ کار اللہ سے ہی ہے بخشی اندھر یہ سیئر آر باندھا پھولے جی آر باندھا پھولے جی تک نہیں آکھیں آر دروی سے سالبیج میں کوئی پوٹر قرآن پھولوا جی میں آبی آر سے فاتحہ کاری کریں سب دقابازی میاں صاحب ایمین نہیں کہ ایجنسی یہ بھون سے دھال میں تو کچھ نہیں مولو غلام بہتیر فیضی سکھاری کلو جتو ہی جانے تھے جتو ہی جانے تھے جانے تھے وہ غلام بہتیر پکے لالے ہی امی خود سنا گئی تھے سربراہ بھی تھے جایا ہے اپنا چہلن سربراہ نہیں مینہ نہیں جانے نہیں جانے ہی سور دے سے جڑے قتل کرے وہ ہندوی دے سے مولو غلام بہتیر چہلن تاریخ ختم گرفتار نہ کہ اساں کے اس سال سوچ کلم مول نے کہ حضرت امریکہ کے ایجنٹ اس وجہ سے نہیں پاس سب چاہتے ورنہ پردہ ہون تک کھولیں نہ دالا صرف حالات نے اجازت نہیں دی میں یاد کرتے مان پوچھ اس سے گپتاں دا آتی ہے حالانکہ بڑے کاظمی دا شاگردے غلام الدین فیضی دورا اٹھیں کیتا مسافر مسافر کی جاض بنی گی سارے مسافر خصوصاً ای ایمان کی دی مسافر फोटो उठो ना